وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ماليہ لا آباد فطرنی فطرى وِہ ترجعون صورت یاسین کی اس عائب مبارکہ سے قرآن مجید کا تييسواں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتداعى کلمات وماليہ سے پہچانا جاتا ہے سورہ یاسین کے آغاز میں قرآن مجید عظمت کا مجید کی عظمت کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر یعنی خبردار کرنے والے ہونے کا تذکرہ ہے اور یہ بات آپ پر واضح کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق ہو چکا ہے طے پا چکا ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہیں وہ آپ کی بات کو کبھی رسپونڈ نہیں کریں گے اور پھر واضح کیا کہ آپ تو آپ کا خبردار کرنا انہیں لوگوں کے کام آئے گا کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نصیحت کی پیروی کرتے ہیں فب بشر ہو و مغفرتاً و بشر تو ایسے لوگوں كو آپ بخشش اور ايک باعزت اجر کی خوشخبری سنا ديں اس کے بعد شورہ ياسين میں تین رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ کسی بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے دو رسول بھیجے ان کی بات نہ مانی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا لیکن اس بستی والوں نے اس کی بات کو بھی ٹھکرا دیا اور پھر فرمایا کہ بستی کے پرلے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی بات مانو کہ جو تم سے کوئی اجت طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہیں اور پھر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر اکاون میں کہ وہ نفی خفصور پھر سور پھونکا جائے گا فیضہ من الجداسی الاربیم یونسلون اور سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑ پڑیں گے قالو کہیں گے یا ویلا ہائے ہماری شامت مم باسنا میں مرقد ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہو حاضہ ماں وادر رحمٰن یہ تو وہی ہے اللہ کا وعدہ بصد اقلمرسلون اور اللہ کے پیغمبر سچ ہی کہا کرتے تھے سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اس امر کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے انما امرو ازارادین فیصبان ملکو تو کل شعیع بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے وہ لہی ترجعون اور تم سب اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم صورت صورت صافات آتی ہے اس صورت میں بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے بڑے خاص انداز میں اور خاص بات یہ ہے کہ رب العالمین ان رسولوں کو سلام پیش کرتا ہے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور پھر انہیں سلام پیش کیا سلام فی العالمین اس صورۂۂ مبارکہ میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اختصار کے ساتھ اور دوسرا اہم واقعہ ان کی زندگی کا تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے پہلا واقعہ جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ ان کا بتوں کو توڑنا ہے جس کی تفصیص سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے یہاں صرف اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا اور پھر جب لوگ دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں متوجہ کیا کہ کیا تم پوچھتے ہو ان کو جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو واللہ اللہ وما کو حالانکہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی کالبن الہو بنیانً لیکن وہ خسیانی ہو کر کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک چمنی بناؤ فالکو حف اور اس کے اندر آگ جلا کر ابراہیم کو اس کے اندر پھینک دو و قالا انی زاہب اللہ ربی سیاح دین ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہیں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا پھر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالی سے کہ مجھے ایک سال بیٹا عطا فرما ربی ح حبلی من الصالحین کہ میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما صحیح ثالم سعادت من بیٹا عطا فرما فب ہو بے غلام تو ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دے دی بردبار بار بیٹے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جب بھی قرآن مجید غلام علیم کہے تو وہ حضرت ازحاق کا ذکر ہوتا ہے اور جب غلام الحلیم کہے تو وہ حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے فلمہ بلغ ماح تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ باپ کے ساتھ دور دوب کر سکیں یعنی ان کا ہاتھ بٹا سکیں ان کے کاروبار زندگی میں تو ہم نے ان سے وہ بیٹا مانگ لیا تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے یا بنیا انی اراف المنامی افباہک بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فنضول ماں جاتا تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے اب بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا سلام الماں سعادت مند اللہ کا بندہ تو بیٹے نے کہا یا فال ماں تو ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے ستجدنی تجدنِ ان شاء اللہ رہا میں تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے فلما اسلامہ پھر جب دونوں نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیے وطلّہ الجبین اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا و نادئی نہ یا تو ہم نے پکارا آئی ابراہیم قصد دفتر رویہ تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اننا کزال کا نزل ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو انَََ حاضہ لہو البلاء المبین یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی وہ فدعی نہ ہو عظیم اور ہم نے ابراہیم کو قربانی کے لیے ایک بڑا دمبا عطا فرما دیا و ترک ہو و ترکنا علیہ فل آخرین اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے ایک سنت کے طور پر چھوڑ دیا سلام العلیٰ ابراہیم سلام و ابراہیم کو کزال کا نزل محسنین ایسے ہی ہم بدلا دیا کرتے ہیں نیک و کو ان نََن عباد الم و منین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سورج صافات کے آخر میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے جن کو بھی رسول بنا کر کسی متعین قوم کی طرف یا کسی متعین شخص کی طرف جیسے فرعون بھیج دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سپورٹ کیا یعنی جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ وہ ایک سے زائد قتل ہوئے اسی طرح قرآن مجید کی ایک آئے مبارکہ میں رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے لیکن جب کوئی رسول کسی قوم کی طرف اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیج دیا جاتا تھا یا کسی شخص کی طرف تو پھر اس پر قوم غلبہ نہیں پا سکی جس کی سب سے اہم مثال حبت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور اس قوم کے ساتھ اس قوم کے خلاف اپنے ججمنٹ کو ریزرو کر لیا تو فرمایا والبقت کلیمت اللہ واضل المرسلیم کہ ہماری بات ہمارا فیصلہ اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں پا چکا ہے کہ انہ لہم المنصورون کہ ان کی لازمن مدد کی جائے گی وہ ان ن جدنا اور یہ کہ ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے اس کے بعد سورہ سواد آتی ہے یہ بھی قرآن مجید کی بڑی زبردست اور عجیب صورتوں میں سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے بالخصوص حفت داود اور حضرت سلیمان کا حفت داؤود اور حفت سلیمان علیہ السلام کے مناقب کا بھی ذکر ہے ان کی شخصیت کے خاص خاص پہلوؤں کا بھی ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی جو حکمرانی عطا فرمائی تھی دونوں کو اس کا بھی ذکر ہے ساتھ ہی ساتھ طب بشری کے تحت جہاں کہیں بھی ان سے اپنے اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی اور جو ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ ہمارے مقام و مرتبہ کے شاعن شان نہیں تھا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے تو اس کو گناہ کا کام سمجھا اپنی آرضی کی وجہ سے اور فوراً انہوں نے تلافی کی اور اللہ کے سامنے جھک گئے مثلاً آیت نمبر سترہ میں ارشاد ہوا وزغراب ناد داود ازلعید ذکر کرو ہمارے قوت والے بندے داود کا انہو اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا تھا ان سخن الجبالا ماہو جو سبنا بالآشی ولاشراق یقیناً ہم نے اس کے لیے مسخر کیا تھا پہاڑوں کو جو صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی جب وہ حمد کے ترانے پڑتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے اور ترانے پڑتے تھے وہ آین الحکمت وہ فصل الخطاب اور ہم نے ان کو دانائی سے بھی نوازا تھا اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کا بھی ملکہ انہیں عطا فرمایا تھا اس کے بعد ان کی زندگی کو کچھ واقعات کا ذکر ہے ایک واقعہ نقل کیا کہ حل عطاغہ نبا القسم کیا تم تک دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر نہیں پہنچی اس تصف اور المحراب کہ جب وہ دیوار پھان کر ان کے محل کے اندر داخل ہو گئے ان کو محل کے اندر دیکھ کر حفت داؤود علیہ السلام ذرا گھبرائے لیکن انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں ہم دو کنٹینڈرز ہیں کہ جو جھگڑ رہے ہیں ایک معاملے میں ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے کہ اس کی ننانوے ہیں اور میری صرف ایک دنبی ہے اور یہ مجھ پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں حضرت داؤود علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس نے اپنی فریاد ان کے سامنے رکھی تھی فرمایا لقد الزالامہ کا بے شک اس نے تم پر زیادتی کی ہے بسوال نہ تم سے تمہاری دمبی مانگ کر ال نے آج ہی اپنی دمیوں کے ہوتے ہوئے وینا کثیرمن الخلاطعی لیبغی باد مال آباد اور یقیناً بہت سے پارٹنرز بہت سے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں الازین امن و عامل الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں و قلیلوم اور ایسے کم ہی ہوا کرتے ہیں یہ فیصلہ دینے کے بعد حضرت داود علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں میری رہنمائی کی ہے اور مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں کسی زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہوں لہذا فوراً فستغفر ربا حضرت داوود علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے اور پھر ارشاد ہوا فغفر نہ لہو تو ہم نے ان کی وہ غلطی معاف کر دی و این نہ لہو ایندنا لذ معاب اور یقیناً ہمارے نزدیک داود بڑے مرتبے والے اور قرب رکھنے والے تھے انبیاء کرام کے ایسے واقعات جو قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں بڑی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے اس نوع کا کوئی جرم جو ہم عام لوگوں سے سرزد ہوتا ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کوئی تھوڑا سا ان کے لیول کے اعتبار سے ذرا ہلکا کام ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر ان... انہیں فوراً متنوع کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہونے کے اعتبار سے فوراً اسی طرح رجوع کرتے ہیں جیسے کوئی عام شخص کسی گبیر قبیرہ گناہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے پھر ارشاد فرمایا یا داود و انا جالنا کا خلیفہ تنف العرت اداود ہم نے تمہیں زمین میں خلافت یعنی نیابت عطا کی ہے فاکم بین نازی بالحق بس عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ولا طب الا اور دیکھنا خواہشات کی پیروی نہ کرنا فعود اللہ کا ان یہ خواہش نفس تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی ان اللّینہ ید الصی اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے بما نسو یوم الحساب اس لیے کہ وہ حساب کتاب کے دن کو بھول گئے پھر ذکر فرمایا کہ ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے یہ بیٹے تھے حفت داود علیہ السلام کے نیم العب یہ بھی کیا خوب بندہ تھا انہو اواب بے شک وہ بھی بڑا توبہ کرنے والا رجوع کرنے والا تھا سورت سعود کے آخر میں آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے فرمایا اس قال ربو کا یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انہیں خالقم بشرم من تین کہ بے شک میں مٹی سے ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں فیضا سوئی تو ہوں و میں روحی پھر جب میں اس کو اچھی طرح بنا سنوار لوں اور اس میں سے اپنی روح اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فقع الحساجدین تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا فسجد الملاگت العحم اجمعون تو سب کے سب فرشتے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے استقبر اوقان میں الکافرین کہ جس چیز جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ انسان کا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ویسے تو ہر چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے تو کیوں تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کیا تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا ام کنتا منع العالین یا تو واقعی اونچا درجہ رکھتا ہے وہ کہنے لگا انا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار و خلقتا من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اللہ نے فرمایا فخرج منہا فینہ کا من فینہ رجیم نکل جائے یہاں سے تم مردود ہے وینا علیہ کا لانتِ ال یوم اور کرامد کے دن تک کے لیے تم پر لانت ہے پھر اس نے اجازت چاہی کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے ال یوم الوقت المعلوم ایک نون دن کے وقت تک قال ابی عزتی کا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہا لوی عن ہوں کہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کر لوں گا اللہ ابادہ کا منہم المخلسین سوائے تیرے ان بندوں کے جو اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر دیں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فالحق کو وحق اقول کہا یہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں لاملانا جہنما من کا ممن کا من ہوں کہ میں تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا اس کے بعد سورہ زمر آتی ہے یہ قرآن مجید کی ایک انتہائی حسین صورت ہے اس کا آغاز بھی قرآن مجید کے تذکرے سے ہوا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انضل علّ کتاب ابی بے شک ہم نے آپ کی طرف قرآن کتاب نازل فرمائی ہے بالحق حق کے ساتھ فابود اللہ مغل صلی الدین یہ اس کا ٹائٹل ہے اس صورت کا اور اس کے بعد آنے والی صورتوں کا پس اللہ کی بندگی کرنا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پھر دہرایا اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین پیور دین ان پالیوٹیڈ دین تو صرف اللہ ہی کا ہے اور پھر اس صورت میں بڑی خوبصورت آیات آئی ہیں مثلاً آیت نمبر نو میں ارشاد ہوا افامن ہوا کان افمن ہوا کان تن آنا لائی لی ساجدن و قائم یضر الآخرہ و جرج کیا بھلا وہ کہ جو رات بھر اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے سجدے کرتا ہے آخر سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے پوچھو تھرا ان سے حل یستب اللہ یا ملونہ و لذینہ کیا بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کل اِن امر اعلان فرما دو کہ مجھے حکم ملا ہے انابود اللہ کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلص اللہ الدین دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پھر فرمایا کل اِنّی اخاف ان عصیت و رب بھی یوم نظیم اعلان کر دو کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد ہوا الزینہ یستمیون القول فیطبیون احسنا بے شک وہ لوگ کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں الائے کلزینہ ہدا مل یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہ اولاک ہم الباب اور یہی اس انسانیت کا لب لباب ہیں عقل والے ہیں سمجھ والے ہیں سنسبل لوگ ہیں اس کے بعد ارشاد ہوا آیت نمبر بائیس میں آفم انشر اللہ صدر اسلام کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے فہو عنور ربی اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک روشنی پر ہے بصیرت پر ہے فویل القاصیتِ قلوبہم بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کی یاد سے الائے کفی طلالمبین یہ سری گمراہی میں ہے اللہ نزل احسن الحدیثی کتابا متشابن اللہ ہی نے وہ بہترین کلام نازل فرمایا ہے قرآن مجید کی شکل میں کہ جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور پھر فرمایا ظالقہ حد اللہ ہی یہدیب یہ اللہ کی رہنمائی ہے اور اللہ جس کی چاہ جس کا جس کی چاہتا ہے اس کی جانب اللہ جسے چاہتا ہے اس کی جانب اس کی رہنمائی فرماتا ہے بارک اللہ علی ولا کم فلقرآن العظیم و نفانی و یا الناس قد من ربكم وشفاء لما بکر الصدور